پھر اللہ تعیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تان کریں تو کفر کے ان سرداروں سے جنگ کرو بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں شاید کہ وہ باز آئے کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہلی پہل تم سے لڑائی شروع کی اور انہوں نے ہی پہلے پہل تم سے لڑائی شروع کی کیا تم ان سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو قاتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ان سے خوب لڑائی کرو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا مطلب ٹھنڈک بخشے گا وَيُذْهِبَ غَيْضَ قُلُوبِهِمْ اللہ عم اور وہ ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا اور اللہ جس پر چاہے توجہ فرماتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے ام يعلم ولم من دون ولا بما تعملون کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جب کہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ ان کی خوب خبر رکھتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف ایمان یمین کی جمع ہے جس کی معنی قسم کے ہیں امت امام کی جمع ہے مراد پیشوا اور لیڈر ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ عہد توڑ دیں اور دین میں تان کریں تو ظاہری طور پر یہ قسمیں بھی کھائیں تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں کفر کے ان پیشواؤں سے لڑائی کرو ممکن ہے اس طرح اپنے کفر سے یہ باز آ جائیں اس سے اہناف نے یا احناف نے استدلال کیا ہے کہ ضمنی مطلب اسلامی مملکت میں رہائش پذیر غیر مسلم اگر نقض عہد نہیں کرتا البتہ دین اسلام میں طعن کرتا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ قرآن نے ان سے قتال کے لیے دو چیزیں ذکر کی ہیں اس لیے جب تک دونوں چیزوں کا صدور نہیں ہوگا وہ قتل کا مستحق نہیں ہوگا لیکن امام مالک امام شافعی راہی محم اللہ اور دیگر علماء طان فی الد الدین کو بھی نقضِ عہد قرار دیتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک اس میں دونوں ہی چیزیں آ جاتی ہیں لہٰذا اس ضمّی کا قتل جائز ہے اسی طرح نقض عہد کی صورت میں بھی قتل جائز ہے بحوال فتح القدیر پھر اللہ حرف تحدید ہے تحدید ہے جس سے رغبت دلائی جاتی ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہا ہے پھر اس سے مراد دار الندوہ کی وہ مشاورت ہے جس میں رواسائے مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلا وطن کرنے قید کرنے یا قتل کرنے کے تجویزیں تجویزوں پر غور کیا جلا وطن کرنے قید کرنے یا قتل کرنے کی تجویزوں پر غور کیا پھر اس سے مراد یا تو بدر کی جنگ میں مشرقین مکہ کا رویہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گئے لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ قافلہ بچ کر نکل گیا ہے وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے چھیڑ خانی کرتے اور لڑنے کی تیاری کرتے رہے جس کے نتیجے میں بالآخر جنگ ہو کر رہی یا اس سے مراد بنی بکر کی وہ امداد ہے جو قریش نے ان کے لیے کی جب کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیل خزا پر چڑھائی کی تھی درآں حال یہ کہ قریش کی یہ امداد معاہدے کی خلاف ورزی تھی پھر یعنی جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشرقین ان پر ظلم و ستم کرتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی اور مجروح تھے جب تمہارے ہاتھوں و قتل ہوں گے اور ذلت و رسوائی ان کے حصے میں آئے گی تو فطری بات ہے کہ اس سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے اور دلوں کا غصہ فرو ہوگا پھر یعنی بغیر امتحان اور آزمائش کے پھر گویا جہاد کے ذریعے سے امتحان لیا گیا پھر ولی جتن گہرے اور دلی دوست کو کہتے ہیں مسلمانوں کو چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے بھی منع کیا گیا تھا لہٰذا یہ بھی آزمائش کا ایک ذریعہ تھا جس سے مخلص مومنوں کو دوسروں سے ممتاز کیا گیا پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تو پہلے ہی ہر چیز کا علم ہے لیکن جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اس سے مخلص اور غیر مخلص فرما بردار اور نافرمان بندے نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں جنہیں ہر شخص دیکھ اور پہچان لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدون مشرقین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہو انہیں لوگوں کے سب اعمال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ دو میں رہیں گے اللہ کی مسجدیں تو صرف وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرہ لہٰذا امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے اجعل تم سقایت الحاج و المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر و جاہد فی سبیل اللہ لا يستوون عیند اللہ والله لا يہدی القوم الظالمین کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال کے مانند قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف مساجد اللہ سے مراد مسجد حرام ہے جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہ تمام مساجد کا قبلہ و مرکز ہے یہ عربوں میں واحد کے لیے بھی جمع کا استعمال جائز ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر مطلب مسجد حرام کو تعمیر یا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے نہ کہ ان کا جو کفر و شرک کا ارتکاب اور اس کا اعتراف کرتے ہیں جیسے مشرک تلبیہ میں کہا کرتے تھے لَبَّئِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ إِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر گیارہ سو مطلب یا اس سے مراد و اعتراف ہے جو ہر مذہب والا کرتا ہے کہ میں یہودی نصرانی صابی یا مشرک ہوں بحوالے فتح القدیر پھر یعنی ان کے وہ عمل جو بظاہر نیک لگتے ہیں جیسے طواف عمرہ اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ کیونکہ ایمان کے بغیر یہ اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہے یا یعنی ان پھولوں کی طرح ہیں جس جن میں خوشبو نہیں ہے پھر جس طرح حدیث میں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا یاد الرجل فش المسجد الحب بل ایمان بہوال جامع ترمیدی حدیث نمبر تین ہزار مطلب جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو یہ روایت سندن ضعیف ہے تاہم صحیح احادیث میں بھی یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں یہاں بھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد جن اعمال کا ذکر کیا گیا ہے وہ نماز زکوٰۃ اور خشیت الہی ہے جس سے نماز زکوٰۃ اور تقوا کی اہمیت واضح ہے پھر مشرقین حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کا جو کام کرتے تھے اس پر انہیں بڑا فخر تھا اور اس کے مقابلے میں وہ ایمان و جہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم سقایت حاج اور عمارت مسجد حرام کو ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے ہو یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں بلکہ مشرق کا کوئی عمل بھی مقبول نہیں چاہے وہ صورتاً خیر ہی ہو جیسا کہ اس سے پہلی آیت کے جملے اعمالہم میں واضح کیا جا چکا ہے بعض روایات میں اس کا سبب نزول مسلمانوں کی آپس میں ایک گفتگو کو بتلایا گیا ہے کہ ایک روز ممبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے دوسرے نے کہا کہ مسجد حرام کو آباد کرنا ہے تیسرے نے کہا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بیان کیے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں اس طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا تو انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ ممبر رسول کے پاس آوازیں اونچی مت کرو یہ جمعہ کا دن تھا راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں جمعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس کی اس گفتگو کی بابت استفسار کیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی بہوال صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھارہ جس میں گویا یہ واضح کر دیا گیا کہ ایمان باللہ ایمان بالآخرت اور جہاد فی سبیل اللہ سب سے زیادہ اہمیت و فضیلت والے عمل ہیں گفتگو کے حوالے سے اصل اہمیت و فضیلت تو جہاد کے بیان کرنی تھی لیکن گفتگو کے حوالے سے اصل اہمیت و فضیلت و جہاد کی بیان کرنی تھی لیکن ایمان باللہ کے بغیر چونکہ کوئی بھی عمل مقبول نہیں اس لیے پہلے اسے بیان کیا گیا بہرحال اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی تعمیر سے بڑھ کر عمل ہے دوسرا یہ معلوم ہوا کہ اس کا سبب نظور مشرقین کے معلومات فاصدہ کے علاوہ خود مسلمانوں کا بھی اپنے اپنے طور پر بعض عملوں کو بعض پر زیادہ اہمیت دینا تھا جبکہ یہ کام شاعر کا ہے نہ کہ مومنوں کا مومنوں کا کام تو ہر اس بات پر عمل کرنا ہے جو اللہ اور رسول کی طرف سے انہیں بتلائے جائے پھر یعنی یہ لوگ چاہے کیسے بھی دعوے کریں حقیقت میں ظالم ہیں یعنی مشرک ہیں اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اس ظلم کی وجہ سے یہ ہدایت الہی سے محروم ہے اس لیے ان کا اور مسلمانوں کا جو ہدایت الہی سے بہرہ ورہیں آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہالذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بی اموارہم وانفوسہم اعظم درجتا عند اللہ و اولائکہم الفائزون وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اللہ کے ہاں درجے میں وہ سب سے بڑھ کر ہیں اور وہی مراد پانے والے ہیں برحمت منه و لهم نعیم مقیم ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور مندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابت تک بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو پسند کریں تو تم ہرگز انہیں دوست نہ بناؤ اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا یا بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں قل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت و مساکن تضونہا دیں اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور جو مال تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے ماندہ پڑھنے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافرمان فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا لَقَدْ نصرَكُم اللَّهُ فی یقینا اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے اور ہنین کے دن بھی جب کہ تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم بیٹھ پھر تم پیٹ پھیر کر بلٹے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف ان آیات میں ان اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا فرمایا اللہ کے ہاں انہی کا درجہ سب سے بلند ہے اور یہی کامیاب ہیں یہی اللہ کی رحمت و مندی اور دائمی نعمتوں کے مستحق ہیں نہ کہ وہ جو خود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے اور اپنے آبائی طور طریقوں کو ہی ایمان باللہ کے مقابلے میں عزیز رکھتے ہیں پھر یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے ملاحظہ ہو سورہ عال عمران آیت نمبر اٹھائیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو اٹھارہ تک وہ سورہ معاہدہ آیت نمبر اکاون اور سورہ مجادلہ آیت نمبر بائیس یہاں جہاد و ہجرت کے موضوع کے زمن میں بھی چونکہ یہاں جہاد و ہجرت کے موضوع ضمن کے میں بھی چونکہ اس کی اہمیت واضح ہے اس لیے اسے یہاں بھی بیان کیا گیا ہے یعنی جہاد و ہجرت میں تمہارے لیے تمہارے باپوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آئے کیونکہ اگر وہ بھی کیونکہ اگر وہ ابھی تک کافر ہیں تو پھر وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے بلکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو یاد رکھو تم ظالم قرار پاؤ گے پھر اس آیت میں بھی سابقہ مضمون کو بڑے موقع انداز میں بیان کیا گیا ہے عشی اس میں جمع ہے وہ قریب ترین رشتے دار جن کے ساتھ آدمی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے یعنی کنبہ قبیلہ یا قطر و کسب کمائی کی معنی کے لیے آتا ہے تجارتن سودے کے یا سودے کی خرید و فروخت کو کہتے ہیں جس سے مقصد نفع کا حصول ہے کساد مندے ہونے کو کہتے ہیں یعنی سامان فروخت موجود ہو یعنی سامان فروخت موجود ہو لیکن خریدار نہ ہو یا اس چیز کا وقت گزر چکا ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی ضرورت نہ رہے دونوں صورتوں یا دونوں صورتیں ماندے کی ہیں پھر مسائکینہ سے مراد وہ گھر ہیں جنہیں انسان موسم کے شدائد و حوادث سے بچنے آبرو مندانہ طریقے سے رہنے سہنے اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کرتا ہے یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں اور ان کی اہمیت و افادیت بھی نا گریز اور قلوب انسانی میں ان سب کی محبت بھی طبعی ہے جو مضموم نہیں لیکن اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں معنی ہو جائے تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسندیدہ اور اس کی ناراضگی کا باعث ہے اور وہ اور یہ وہ فسق مطلب نافرمانی ہے جس سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے جس طرح کے آخری الفاظ تحدید سے واضح ہیں جس طرح آخری الفاظ تحدید سے واضح ہے احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مضمون کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے مثلا ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہارے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم مومن نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں آپ نے فرمایا اے عمر اب مطلب بات بن گئی پھر اور یہ حدیث ہے بہوار صحیح البخاری حدیث نمبر 6632 ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے وارد سے اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں بہوارے صحیح البخاری حدیث نمبر چودہ و صحیح مسلم حدیث نمبر چوالیس ایک اور حدیث میں جہاد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا جب تم بآینہ بآینہ مطلب کسی کو مدت معائنہ کے لیے چیز ادھار دے کر پھر اس سے نقد کم قیمت پر خرید لینا اختیار کر لو گے اور بیلوں کی میں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی وقانے ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط فرما دے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے بہوالے سنن ابی داود حدیث نمبر تین ہزار چار سو باسٹھ ہو مسنط احمد دوسری جلد سفر نمبر بیالیس پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی اور اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عذاب دیا اور کافروں کی یہی سزا ہے اور کافروں کی یہی سزا ہے ثم يتوب اللہ من بعد پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربانی فرمائے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے یہاں حوازن اور سقیف رہتے تھے یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ بارہ ہزار کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے ہنین تشریف لے گئے یہ فتح مکہ کے اٹھارویں انیسویں دن بعد شوال کا واقعہ ہے مذکورہ قبیلوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف کمین گاہوں میں تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا ادھر مسلمانوں میں یہ عجب پیدا ہو گیا کہ آج کم از کم قلت کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے یعنی اللہ کی مدد کی بجائے اپنی کثرت تعداد پر اعتماد زیادہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کو یہ اج عجب اور یہ کلمہ پسند نہیں آیا نتیجتاً جب ہوازن کے تیر اندازوں نے مختلف کمین گاہوں سے مسلمانوں کے لشکر پر یک بارگی تیر اندازی کی تو اس غیر متوقع اور اچانک تیروں کی بوچھاڑ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سو کے قریب مسلمان رہ گئے آپ مسلمانوں کو پکار رہے تھے اللہ کے بندوں میری پاس آؤ اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ, اللہ میرے پاس آؤ. میں اللہ کا رسول ہوں کبھی یہ رجزیہ کلمہ پڑھتے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا ابن عبد المطلب پھر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو نہایت بلند آواز تھے حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دیں چنانچہ ان کے چنانچہ ان کی ندا سن کر مسلمان سخت پشیمان ہوئے اور دوبارہ میدان میں آ گئے اور پھر اس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی اللہ تعالی اللہ تعالی کی بھی مدد پھر اس طرح حاصل ہوئی کہ ایک تو ان پر سکینت نازل فرمائی گئی جس سے ان کے دلوں سے دشمن کا خوف دور ہو گیا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 دوسرا فرشتوں کا نزول ہوا اس جنگ میں مسلمانوں نے چھ ہزار کافروں کو قیدی بنایا جنہیں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر چھوڑ دیا گیا اور بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار بھی مسلمان ہو گئے یہاں تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا مختصرا ذکر فرمایا ہے وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين